السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ طرح طرح کی کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں کھیت کی ایک کہانی کھیت کی کیا کہانی ہوتی ہے ارے بھائی کھیت میں ہوتی ہیں سبزیاں یعنی کہ سبزیوں کی کہانی عنوان ہے باتونی تحفے اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے سائرہ شاہد نے نہال گاؤں کے ایک کسان رحمت اللہ کی تھوڑی سی زمین تھی جس پر وہ فصل نہیں اگا سکتے تھے اس لیے انہوں نے اپنے کھیت میں ڈھیروں سبزیاں اگا رکھی تھیں وہ شہر جا کر سبزیاں بیچتے اور اپنا حلال رزق کماتے تھے اس گاؤں کا ہر فرد خوش و خرم رہتا تھا کیونکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا وہاں کے لوگوں کی سب سے بڑی خوبی تھی سردیاں اپنے عروج پر تھیں اور رحمت اللہ کے کھیت میں بہترین ذائقہ دار سبزیاں اگی ہوئی تھیں بینگن میاں لگتا ہے آج آپ کی باری ہے مولی بی نے اپنے چمکدار سبز بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے بینگن میاں کو مخاطب کیا مولی بی کی آواز سن کر بینگن کے ساتھ ساتھ گاجر کیرے، ٹماٹر اور مٹر نے بھی اپنی آنکھیں کھولی وہ سب لوگ سردی میں دھوپ کا مزہ لے رہے تھے کہ مولی بی کی کھنکتی آواز نے سارا مزہ کرکرا کرا دیا پھر سے اس کی ٹٹر شروع ہو گئی ٹماٹر میاں نے بڑ بڑاتے ہوئے کہا کیا مطلب مولی بی بینگن میاں نے اپنی سب اسٹوپی سر پر جماتے ہوئے سوال کیا اور جواب طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگا مطلب یہ کہ آج جب تم سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے تب رحمت چچا آئے تھے مولی بی نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے جواب دیا وہ تو روزی ہی آتے مولی باجی کیوں صبح صبح پکا رہی ہیں ہمیں مٹر میاں جو ادھر ادھر پھڑنے کے بعد تھک کر آرام فرما رہے تھے جھنجھلا کر بولے آج وہ بینگن میاں کو گور رہے تھے نکمو مولی بی نے سب کو ڈپٹا ضروری نہیں بینگن ہی پکایا جائے ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا گاجر بی نے اپنا چشمہ ناک پر جماتے ہوئے آجزی سے کہا نہیں nah, مجھے لگتا ہے آج رحمت چچا کھائیں گے قیمے والے بینگن موری بی نے اس بار خوب مزے لیتے ہوئے جواب دیا قیمے والے سب نے اپنے کان صاف کرتے ہوئے یک زبان ہو کر سوال کیا انہیں لگا کہ انہوں نے کچھ غلط سن لیا ہے ان کی حیرت کو دیکھ کر مولی بی نے بے اختیار ہنسنا شروع کر دیا سب سبزیاں ہمہ تکنے لگی جبکہ بینگن میاں کی ساری توجہ مولی بی پر تھی بینگن میاں کو جب سیخ میں ڈال کر تندور میں جھونکا جاتا ہے تو اس کے اندر کے کیڑے بھی پک کر قیمہ بن جاتے ہیں بس اسی لیے میں نے قیمے والے بینگن کہا سب کو حیرت زدہ دیکھ کر مولی بی نے جواب دیا تو یہ سن کر بینگن سمیت تمام سبزیاں مزے سے ہنسنے لگیں <laughs> بینگن میاں کے ساتھ مجھے بھی پکایا جائے تو مزہ دو بالا ہو جاتا ہے ٹماٹر میاں نے اپنی چھوٹی سی سبس ٹوپی کو ٹھیک کیا اور گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا لو جی ٹماٹر میاں کا احسان یاد رکھنا بینگن میاں کھیرے میا نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب کی دبی دبی ہنسی نکلی میری وجہ سے بھی بینگن میاں زیادہ ذائقہ دار بن جاتے ہیں وہاں ایک عجیب سی آواز گونجی تو تمام سبزیوں نے ادھر ادھر دیکھا ہاں، وہاں کیا دیکھ رہے ہو میری طرف دیکھو آواز دوبارہ آئی تو بولنے والے کو دیکھ کر تمام سبزیاں حیرت زدہ رہ گئیں ہاں، بکری بھی آپ کیسے حصہ ڈالتی ہیں حیرت میں ڈوبا یہ سوال گاجر بھی کی طرف سے ہوا تھا کھیت میں گھاس چرتی ہوئی موٹی تازی بکری نے جب سبزیوں کی باتیں سنی تو بہت سوچ بچار کے بعد اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ بھی بینگن میاں کا ذائقہ اچھا کرنے میں شامل ہے ہاں <laughs> میں بھی, بھی استعمال ڈالتی ہوں بینگن میں جب دہی ڈالا جائے تو زیادہ مزے دل بہار بن جاتے ہیں بکری نے فخر سے گردن تان کر جواب دیا اور اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری ہاں اب بہت مزیدار لطیفہ ہے گاجر بھی نے کہا تو مولی ٹماٹر اور مٹر کو اتنی زیادہ ہنسی آئی کہ انہوں نے ہنستے ہنستے اپنے پیٹ ہی پکڑ لیے وہ کیسے بھلا کھیرے میاں نے بات کی تہہ تک جاننے کے لیے سوال کیا تو تمام سبزیاں ہم گوش گوشت ہو گئیں میں دودھ دیتی ہوں میرے دودھ سے دہی بنتا ہے وہی دہی جب بینگن میں ڈالا جائے تو اس کا ذائقہ لذیذ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا میری وجہ سے مزیدار بینگن پکے بکری نے تفصیل سے جواب دیا تو سبزیوں کے منہ کھل گئے اتنے میں رحمت اللہ آتے دکھائی دیے تو ڈر سے بکری بھی وہاں سے بھاگ نکلی رحمت اللہ نے تمام سبزیاں پودوں سے الگ کی اور گھر کی راہ لی میں نے سوچا ہے کہ آج تمام گاؤں والوں کو سبزیاں تحفے میں دے دوں رحمت اللہ نے اپنی بیوی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا بہت اچھا خیال ہے تحفہ دینا بہترین عمل ہے ایسا تحفہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو اس نے مسکراتے ہوئے رحمت اللہ کی تائید کی انشاءاللہ پرسوں بقرید پر سب کے گھر گوشت بنے گا یہ رزق ضائع نہ ہو جائے اس لیے آدھی سبزیاں ٹوکری میں بھر دو تاکہ انہیں قریبی گھروں میں دے آؤں رحمتہ اللہ نے کہا تو اس کی بیوی نے مسکرا کر سر ہلایا اور آدھی سبزیاں الگ کر دیں رحمت اللہ نے سبزیوں کی ٹوکری اٹھائی اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے اب بینگن میاں کو ڈرا رہی تھی مولی باجی کیا پتا تھا ہم بھی کڑھائی کی زیرت بننے والے ہیں مٹر میاں نے راستے میں ہی مولی بی کو اس کی شوخیاں یاد دلائیں ہم تو تحفہ جا رہے ہیں کھیرے میاں آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث و بارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کر اس سے محبت بڑھتی ہے گاجر نے سمجھایا تو تمام سبزیوں نے بھی درود پڑھا واہ ہم باتونی تحفے بلکہ صرف مولی بی ہی باتونی تحفے ہیں کھیرے میاں نے مولی بی کے سبز لمبے بالوں کو چھیڑتے ہوئے کہا اللہ کرے تمہیں نمک لگا کر کھایا جائے مولی بی نے کھیرے میاں کو جواب دینا لازمی سمجھا آمین آپ کو بھی کھیرے نے برا منائے بغیر خوش اللہقی سے کہا تو تمام سبزیاں مسکرائیں لگیں اس طرح تمام باتونی تحفے نال پور گاؤں کے ہر گھر میں پھیل گئے اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم ہر نماز کے بعد اپنے لئے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنامت نامت کیجئے اللہ حافظ